بن الحمد اللہ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 وَانہ و نسل امہ و کشفل غم فتار کا اماں چہ المحجت البیغ لا کا نہاری و انہا اللہ علق اللہ مسلم وسلم مبارک على سیدہ و مولانا محمدن ولاٰ علیہ وصحاب وضوا جدریاتِ ول بیٹ اجماعین اماباد ہم اس دنیا میں کسی مشن پر بھیجے گئے امیر ہے یا غریب چھوٹا یا بڑا دنیا میں اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور یہ دنیا دارالمتحان ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہمیں یہاں بٹھایا گیا لا کر اس میں جو بھی دکھ ہے تکلیف ہے اپنوں کے ہاتھوں ہے غیروں کے ہاتھوں میں ہے حالات کی وجہ سے ہے اس کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے ابس نہیں ہے نظر رکھی جا رہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ریس ہوتی ہے اور سارے کیمرے فٹ ہوتے ہیں اور اس کو کلوز کر کے دیکھا جاتا ہے کوئی میچ ہوتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے اور کیمرے لگے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے قیامت کے دن یہ بالکل اس کو سلو موشن میں چلا کر بھی دکھایا جائے گا کہ یہ آپ ہیں یہ ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ہماری اف بھی جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہے ما یا الفیز من کا اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا الفاظ کا روپ نہیں دارتی کہ اللہ الہ رقیب نعتید ایک مستعد لکھنے والا اس کو نوٹ کر لیتا والد خلق نال انسان ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا کیوں وارث ہے مومن کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری مدد کو آئے گا جہاں ضرورت ہوگی یہ توقل یہ ایمان اور اس کے بعد یہ توقل کہ اگر دیکھ رہا ہے تو پھر کچھ کرے گا اور اگر نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد وَلَقَدْ خَلَقْنَا خلق وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وس بھی ہم اس کے نفس کے وسوسوں سے بھی آگاہ ہیں <تصفيق> یہ اصل میں جواب ہے ان فلسفوں کا کہ جن کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو جب انہوں نے یہ یونان اور یہ ایرانی علاقے فتح کیے تو یہاں کے فلسفے آئے سامنے اور پھر خدا کے بارے میں کہ خدا نے کیسے بنائی اور وہ تو ایک لطیف جوہر ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی مادی تو ایک بس خیال ہے تو اس نے کائنات بنا دی لیکن چلانے کے لیے اسے مادی ہاتھ چاہیے تھے یہ ہمارے یہاں صوفیا کے یہاں بھی ہے کہ اللہ کو اتنا منزہ کیا انہوں نے صفات سے اتنا پاک کیا کہ چھوڑے ہی کچھ نہیں بے نیاز کیا ضرورت ہے چلانے کی ہم کو اس کی ضرورت تھوڑی ہے اس کے بعد تنزولا ست آئے پھر چھ نیچے آیا ہے پھر ہندوؤں میں بھی یہی ہے جو نیچے بھگوان ہے نا جو آسمان والے اس پربھو کے اوتار ہیں ان کی شکلوں میں وہ آتا ہے قرآن کا ایسی بات نہیں ہے اس انسان کو کسی اور کو سونپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرنچائزڈ نہیں ہے درخت کا ایک پتہ بھی ہمارے حکم یہ تو جاندار ہے ارادہ رکھتا ہے ہم درخت کا پتہ بھی ہمارے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہم بیج کے اندر جو تری ہوتی ہے اسے بھی واقف ہیں اور انسان کے وسوسوں سے بھی واقف ہے جب وہ حق اور باطل کی جنگ اپنے سینے میں لڑ رہا ہوتا ہے کہ پانی ڈالوں نہ ڈالوں ملاوٹ کروں نہ کروں اتنا نقصان ہو جائے گا فلاں ملاوٹ سے بیچ رہا ہے میں نے خالص بیچا وہ جنگ جب اندر چل رہی ہوتی ہے تو وہ رب دیکھ رہا تھا دیکھو کون جیتتا ہے ایمان جیتتا ہے یا بے ایمانی جیتتی ہے رحمان جیتتا ہے یا شیطان جیتتا ہے اللہ نے ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ اتارا ہے مومن کو ابلیس کے مقابلے میں بڑے چیلنج کے ساتھ اتارا ہے وہ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگے جہاں سے بھی قریب ہیں فلاں بالاگا تل فلکوم پھر جب یہ جان ہنسلی میں آ کے پھنس جاتی ہے گلے میں کھرخراٹے چلتے ہیں پھر وہ ان تم عین ان اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو تو میں کو ڈاکہ نہیں مار رہا تمہارے سامنے تمہارا بیٹا تمہارا باپ تمہاری بیوی تمہاری والدہ تمہارے سامنے چل رہا جو تو ہم کو اس وقت ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ولا کلا تم سے رو مگر تم دیکھ نہیں سکتے تم نہیں دیکھ سکتے اسے پتا ہے ان انتم ان کنتم تم غیر مدینین دین کہتے ہیں قرض کو مدین وہ ہوتا ہے جو مکروز ہوتا ہے جس نے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے فلاولہ ان کنتم تم غیر مدینین اگر تم مکروز نہیں ہو کسی کے یہ جان کسی کی نہیں تھی تمہاری تھی ساری زندگی یہی جنگ رہتی ہے نا میری تمہارا ہوگا کیا جب تمہاری جان ہی تمہاری نہیں ہے بہنس آپ کی نہیں ہے تو اس بہنس کا دودھ آپ کا کیسا ہو جائے گا یہ جان ہی تمہاری نہیں ہے اس کی کمائی تمہاری کیسی ہو جائے گی پھر فلولا تم غیر مدینین اگر تم اس جان کے مقروض نہیں تھے کسی نے تمہیں ادھار نہیں دی تھی ترجنہ ان کن تم صادقی اس کو واپس لوٹا لو اگر تم سچے ہو تو ڈاکٹر ہو نا تم سپیشلسٹ ہو اور جس چیز کے سپیشلسٹ ہو اسی مرض میں تمہارا باپ مر رہا ہے ترجنہ لوٹا کے دیکھ یہ آج تک ہم نے رکھا اس یہ چیلنج ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ جان تمہاری جان ہے تو لوٹا لو ساٹھ سال ہم نے رکھا ہے تم ایک رات رکھ کے دیکھو میا مم صاحب نے کیا نقشہ ہے آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن بچنا کہ اج رو محمد وہ جو رو نکلتی ہے نا اس میں سے گنے کا جوس کا اس کی منت کرو اس جوس کی کہ آج اس گنے میں رہ جائے رو نو کہ اج رو محمد اس رو کو بولو کہ آج کا دن اس گنے میں رہ جاؤ آج رو تا منا آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا رو نو کہ اج رو محمد آج رو اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے نا کن تم سادے دی ایک رات رکھ کر دیکھو اسے کہ تم سچے ہو کہ یہ تمہاری یہ تمہاری نہیں ہے تمہیں دی گئی تھی اس کی حیثیت اس آنسر شیٹ کی ہے جو تمہیں کمرہ امتحان میں فراہم کی جاتی ہے اور جس پہ تم نے اچھا یا برا غلط یا صحیح لکھنا ہوتا ہے یہ جان تمہیں دی گئی ہے اس سے تم نے دنیا میں لکھنا ہے اس کی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان میں تم نے نیکی ابدی کرنی ہے اس کا ریزلٹ نکلا تھا اور جب کوئی کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں مار کٹائی نہیں ہے گالی گلوچ بھی نہیں ہے یہ سب کلاس میں ہوتا ہے ماسٹر مارتے بھی ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں باہر بھی کھڑا کر دیتے ہیں کمرہ امتحان سے بار بھی آپ کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا اس کا ضابطہ یہی ہے کہ خاموشی سے دیکھو غلط بھی لکھ رہا ہے تو اسے خبردار مت کرو اسے موقع دیا گیا اس میں مداخلت نہیں کرنی انبیاء کو قتل کر رہے ہیں اور اللہ نہیں بچاتا بھائی تو لو ناحق نبیوں کو قتل کیا اللہ نے مداخلت نہیں کی قتل کرنے دیا تاکہ قاتل ثابت ہوں اگر کسی کو بدی کرنے ہی نہ دے تو اس کو بدکار کیسے کہے گا وہ جو ارادہ کرتا ہے بدی کرنے کا وہ اسے بدی کرنے دیتا ہے جو غلط لکھنا چاہتا ہے وہ جو ممتہن ہوتا ہے جو نگران ہوتا ہے کہ کوئی نقل نہ کرے وہ اس کو غلط لکھنے دیتا ہے اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ وہاں بیٹے کو ڈانٹے گا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو تو یہ کرپشن ہو جائے گی یہ بدیانتی بد ہے پھر اسے بیٹے کو لکھنے دینا چاہیے نور علیہ السلام نے بیٹے کو لکھنے دیا یا نہیں لکھنے دیا کفر بی, بی کو لکھنے دیا کہ نہیں لکھنے دیا کوئی میں داخلہ نہیں نہیں ایمان لائی نہیں ایمان لائی یہ جو تصور ہے ہمارے یہاں ایمان نہیں لاتا فلاں گناہ کرتا اس کو روکنے کے لیے اس کو قتل کر دو وہ سی ڈی والی دکان اڑا دو بندے دو چار اس میں مر جاتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے وہ خود روک لیتا اسے تمہارا کام تذکیر اس کو یاد کرانا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں بس فذکر انما انتم ذکر اے نبی یاد دہانی کروا تجھے یاد دہانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو ان پر دروگا نہیں ہے تو تھانے دار نہیں ہے انما علیہ کل تیرے ذمہ پہنچانا ہے وہ علیہ نل حساب حساب ہمارے ذمہ یہ جو شدت پسندی جس کو کہتے ہیں نا جو ہمارے ٹی ٹی پی نے شروع کی تھی یہ جائیں یہ دین کی سرے سے سمجھ نہیں وہ نہیں مداخلت کرتا نبی نے طلاق تک نہیں دی بیوی کو کفر پر نہ لوت علیہ السلام نے دی نہ نو علیہ السلام نے دی عذاب میں ماری گئی منت کی ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی یا باتیں یا باتیں یا باتیں گالی نہیں دی باپ نے نکالا تو کہا سلام نہ ساستہ فرولا کرم بھی آپ اور سلامتی ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں ظلم ہوا جی فلاں اب لڑکی کا ریپ ہو گیا جی خدا کہاں تھا جی تم یہ کہتے ہو خدا ہے فلاں ہے بھائی خدا اس طرح مداخلت کرنے لگے کسی کو بدینہ کرنے دے تو پھر دنیا میں بھیجے کس لیے تھا سیدھے اٹھا کے جنت والے جنت میں بھیج دے جہنم والے جہنم میں بھیج دے ہم کو اس کے علم سے باہر نہیں اسے پتا ہے ہم میں سے کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے اسے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتا تھا لوگ بنا کر جانتے ہیں اس نے جان کر بنایا ہے ہم سے سب کو اسے پتا ہے اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم اپنا آپ ثابت کریں جس طرح کسی بچے کو دے کے وہ مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب کے اس بچے نے کوئی نہیں جی پڑھنا دو چار دن کے بعد تجربہ ہو جاتا نا اسے وہ کہتے ہیں بھائی صاحب لے جاؤ انہیں دا ٹائم ضائع نہ کرو انہیں کوئی نہیں جی پڑھنا باپ کہنے یہ نہیں رکھو وہ کہتا ٹھیک ہے رکھتے نہیں نہیں تو میرا کیا ہے جہاں ڈیڑھ سو بچہ پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھتا رہے گا اور پھر جب وہ مہینے بعد سال بعد دو سال کہہ وہ حافظ صاحب بچہ چلتا ہی نہیں پہ کہ آگے تو میں نے پہلے دن آپ کو کہہ دیا تھا نہیں چلتا یہ تو میں نے ثابت کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں سچ کہہ رہا تھا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی جنت میں جاتا ہے تو اس کے پلے کوئی جنت والی چیز ہو اور جہنم میں جاتا ہے تو دکھانے کے لیے ہو کہ یہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے میرے علم کی وجہ سے نہیں جا رہا وہ اللہ کا علم ہے ہم عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ذالک کا جزام بھی ماکن تم اگر تم روک نہیں سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ تمہارا نہیں تھا آج تک رب نے زندہ رکھا ہوا تھا انکان مقربین تو اب یہ جو مر گیا تمہارے ہاتھوں میں دیکھنا کیسی سرح واقعہ ہے کہتے اس کو پڑھنا چاہیے فاقہ نہیں ہوتا روٹی کے لیے پڑھتے ہو اسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو فاقہ نہیں ہوئے حضور نہیں پڑتے تھے سورہ واقعہ پھر فاقے کیوں ہوئے روٹی کے پیچھے سورہ واقعہ پڑھنی ہے یہ صورت بہت ہے اس میں دنیا اور آخرت کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا اللہ پاک تو اب جو مرا ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا تم نہیں روک سکے اگر تو ہے مقربین میں سے فاما انکان من المقربین مقربین میں سے ہے فروحن و رائحان موجی موجی روحن و رائحان کا مطلب یہ ہے یعنی میں کیا بیان کروں تمہیں موجی موجست و جنت اور نعمتوں والی جنت اس کا مطلب ہے یہ نعمتوں والی جنت سے پہلے کوئی اور بڑی چیز ہے جس کا اللہ پاک نے ذکر کیا یہ مقربین کے لئے وہ جو اس سورت کے شروع میں تین گروہ بتایا تھے نا واق لاک آتے ہاذہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو اس کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا جب گئی تو اب کون جھٹلائے گا اس کو وقت اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کہ جی نہیں قیامت نہیں آئے گی کوئی نہیں ہوگا سب پر گزر رہی ہوگی خاف دہ ترافیہ گرا دینے والی رافیہ بلند کرنے والی یعنی یہ دن جو ہوگا یہ بڑے بڑے چودھریوں کو مسلی بنا دے گا گرا دے گا یہ پہلا مرحلہ ہوگا دنیا میں جو فرون بنے پھرتے تھے بڑے بنے پھرتے تھے وی آئی پی بنے پھرتے تھے سب سے پہلے ان کا اسٹیٹس نال وائڈ کیا جائے گا خا حضور نے فرمایا جس کو اس کا عمل گرا دے گا قیامت کے دن اس کا نصب نہیں اٹھائے گا کہ یہ سید صاحب ہیں سید عملوں سے ہوتا ہے نصب سے نہیں ہوتا اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا توسی شاہ جی اگے آ جاؤ ذرا تصویر سید ہو آلے رسول ہو تو اگے آ جاؤ کہ میں یہ کوئی نہیں رشتہ کوئی ہے ہی نہیں قوم کوئی ہے ہی نہیں فی فلاں انصاحب جس دن سور میں پھونکا جائے گا ان کا کوئی نصب نہیں ہوگا آپس کوئی نصب کا رشتہ نہیں ہوگا ایز اے تم کیا ہو کھڑے ہو جائے بتاؤ میرے والد صاحب ڈی آئی جی تھے جی وہ میرے دادا جو تھے وہ آئی جی تھے جی اور میرے پردادا جو تھے جی فلان بھائی تم تو اس وقت ڈاکے میں پکڑے گئے ہو نا تم اس وقت ڈاکو ہو فلان صاحب ایزن اس دن نہ نصب کا رشتہ ہوگا علامیہ اور نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کیا ہے یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے فأمّا ان من مقرر وہ جو مرا ہے وہ ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہے سٹارٹنگ میں کہا تھا تین وہ انتم تم ازواج تم تین جوڑوں میں بٹ جاؤ گے دنیا میں ڈھیر ساری قومیں ہیں ہم تو دو چار قوموں سے واقف تھے فیس بک پہ آ کے تو قومیں دیکھیں یعنی اتنی قومیں ہیں یقین کریں جتنے سر کے بال ہیں عجیب عجیب ہمارے گاؤں وہی راجا چودھری ملک صاحب بٹ صاحب ڈار صاحب خواجہ صاحب بس بات تھا تمہارے کوئی بنگش ہے کوئی آفریدی ہے لیکن وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کی آپ جتنے بندے اتنی ہیں اتنی جاتے ہیں تو فرما کن تم ازواج انسلا تم ٹوٹل تین سیٹ تمہارے بن جائیں گے تین جوڑوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے صحاب المائی مانا تھی ماس ہاب المائی مانا دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور کیا ہی دائیں ہاتھ والے ہوں گے وا صحاب المشما تی ماس ہابل مشما اور بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور کیا ہی حال میں ہوں گے اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ ساب کون, کون تیسرا گروہ ہے چونکہ یہ تھوڑے ہیں لہذا یہاں ان کا ذکر تیسری بات جگہ پہ کیا جا کے آخر میں جب اجر کی بات آئی ہے تو پہلا نمبر ان کو لیا جو تھوڑے ہیں المقربون وہ سابقن سابقن اور آگے نکل جانے والے تو پھر ہیں آگے نکل جانے والے وہ تھے تھوڑے ہیں اب بھی بہت تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیے نہ شادی داد سامانے نہ غم ورد نقصانے مال ملے تو خوشی نہیں ہوتی غم آئے نقصان ہو تو غم نہیں ہوتا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رب کس دینے پہ خوش ہے انکار نہیں کرتے لینے پہ خوش ہے غم نہیں کھاتے نہ شادی شادی خوشی کو کہتے ہیں لیکن اب جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں دونوں ہی تتتے توے پہ کھڑے ہوتے ہیں لڑکی والوں کا بھی کچھ نہیں رہتا لڑکے والوں کا بھی کچھ نہیں رہتا قرض ہی نہیں اترتے دس دس بیس بیس سال یہ شادی نہیں ہے شادی تو ہوا کخ نہیں لگتا تھا مکھانے ہوتے تھے چھوارے ہوتے تھے شادی ہو جاتی تھی اللہ اللہ خیر سال نہ شادی داد سامانے نہ غم نقصانے با پیشے ہم تاہ ہرت آمد مہمانے میرے ایمان کے سامنے ان میں سے جو بھی آئے میں اسے مہمان کی طرح ڈیل کرتا ہوں اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہوں کہ یہ رب نے بھیجا ہے اور اس کو رخصت کر دیتا ہوں یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ اور یہ وہ ہیں جو سابقون سابقون اور آخر میں مقرب ہو جنہیں جنت سے بھی کچھ لینا دینا نہیں اس لیے وہاں جب ان کی جزا کا ذکر کیا تو فرمایا روح و ریحان و جنت نعیم جنت نعیم ان کے لیے بونس ہے انہیں نہیں چاہیے رب دے رہا ہے انہیں صرف رب کی رضا چاہیے بس تو راضی رہیں۔ رابعہ بصری کے جو اقوال ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اے اللہ اگر میں اس لیے نماز پڑھتی ہوں کہ مجھے جنت ملے تو جنت مجھ پر حرام کر دے اور اگر میں اس لیے گناہ سے بچتی ہوں کہ میں جہنم سے ڈرتی ہوں تو جہنم مجھ پر واجب کر دے اے اللہ میں نمازیں اس لیے پڑھتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے قابل کی اجازت نہ دیتا تو دل پھٹ جاتے ہمارے اللہ اگر پابندی لگا دیتا مجھ سے محبت نہیں کرتے یہ لوگ تڑپ کے مر جاتے ہوتا نا جی چھوٹی ذات والا وڈی ذات کی کڑی سے شادی کے وہ پیار محبت کرے تو مروا دیتے ہیں وہ توہین سمجھتے ہیں. اگر خدا اس کو مار دیتا جو اس کی محبت کا دعویٰ کرتا تو زمین پہ پھر یہ لوگ رہتے ہیں یہ اس کا شکر ہے کہ کہتا مجھ سے محبت کرو کرو کوئی بات نہیں. اور مجھ سے ہی محبت کرو پھر جس سے بھی محبت کرو میری محبت کے لنک سے کرو میری محبت کو براؤزر بنا دو اولاد سے بھی کرو تو اس طرح کرو کہ اگر وہ تم سے میرا قانون توڑوانا چاہے تو نہ توڑوا سکے تم کو نہ پتر یہ نہیں ہو سکتا تو مجھے پیارا ہے لیکن رب سے زیادہ پیارا نہیں ہے یہی امتحان دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب دل میں کھب گیا تو خواب دکھایا زباں کرتے ہوئے لٹا لیا فرمایا اللہ تجھے پتا مجھے پیارا ہے لیکن تجھ سے پیارا نہیں ہے یہی امتحان ہے دنیا میں یہی آتے ہیں. یہی معاملہ بیویوں کا ہے یہی معاملہ وطن کا ہے یہی معاملہ مال کا ہے تو یہ مقربون بون وہ سابقون اولا کا یہ اصل میں مکرب صلی اللہ تو من و وقلیل من الاخرین پہلوں میں کچھ زیادہ ہیں بعد والوں میں تھوڑے ہو تو وہاں فرما یہ جو مرا ہے یہ اگر تو مقربین میں سے اماں انکان من المقربین فروخن وریحان وجنت نائم وہ اما انکان صحابل یمین اور اگر یہ دائیات والوں میں سے تھا یعنی مرنے والا لازم تین میں سے ایک کیٹیگری میں ہوتا ہے چوتھی کوئی نہیں وہ اماں انقانصابلی امین فسلام اللہ کا منصابل امین تو سلامتی ہو تم پر دائیں ہاتھ والو وہ اماں انکانہ من المکبین الگری جتلانے والے گمراہوں میں سے تھا فن نزلومن حمیم تو سب سے پہلے تو اسے گرم پانی پلایا جائے گا کھولتا ہو نزل کہتے ہیں نازل ہوتے ہی اترتے ہی جو پہلا وہ ٹھنڈا گرم پلاتے ہیں دوڑ کے بچہ جا وہ کولڈ ڈرنک پکڑ کے لیا ماموں کے لیے باقی جو بریانی پکڑی وہ بعد میں بننی ہے فنوزن حمیم ان کا مہمانی میزبانی کی شروعات ہی کھولتے پانی سے کی جائے گی یو سہارو بہت معاف ہی والجلود۔ اس سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ سہارا رکھو جب تو وہ ابل جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا انتڑیاں پھاڑ کے باہر نکل آئے گا اسٹارٹنگ وہ تسلیت و جہیم اس کے بعد انہیں جہیم میں پہنچا دیا جائے گا اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے میں کس میں سے ہوں آپ کس میں سے فوکس اس پر کرنا ہے نہ کہ یہ فوکس کرنا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے جو ہم فتوے دیتے ہیں نا فلان جہنمی فلانی بخشا جائے گا آپ کو کوئی بدترین گناہ کرنے والا بھی اگر نظر آتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ پتا نہیں اس نے کتنا بہترین کوئی نیکی بھی کی ہوئی ہوگی یا کر دے گا فیصلہ تو آخری سانس نے کرنا ہے نا ہار جیت کا فیصلہ تو آخری بال پہ ہوتا ہے نا فنش لائن فیصلہ کرتی ہے ایک بندہ 6 کے 6 راؤنڈ پیچھے رہا ہے ساتویں راؤنڈ میں آ کے وہ فنش لائن سب سے پہلے کراس کرتا تو اسے یہ نہیں کہتا کہ 6 راؤنڈ تو, تو پیچھے دوڑتا رہی یہ آخری بار کیوں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے جان جس حال میں نکلتی ہے وہی اسٹیٹس لکھا جاتا ہے بندے کا ساری زندگی نیکی کرتا رہا حضور نے بتایا کھول کے رکھی اللہ کے رسول سے سے کوئی بندہ ساری زندگی جنت کے کام کرتا رہتا ہے جنت کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اگلا قدم جنت میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ بہت معمولی سمجھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جائے وسط سے مراد وہ جو بدترین جگہ ہے بڑی خطرناک منزل ہے میاں صاحب نے کہا نا. اکھیوں انا تے تلکن رستہ ایک تو رستہ سلپری ہو اوپر سے بندے کی آنکھیں بھی نہ ہوں ہافت صاحب نہ مینا نہ بینا تو بےچارا کیا کرے گا اکھیوں انا جنت ہم نے دیکھی ہوئی تو نہیں ہے ہمارے لیے ایمان بھی لگائے اندے آم اس کو کہتے بلائنڈ فیتھ اندو والا ایمان کہ ہمارے تجربے میں نہیں ہے ہمارا ایمان ہے جیسے ہمارے رب نے کہا ایسا ہی ہوگا اکھیوں انا تے تلکڑ رستہ کیوں کر رہے سنبھالا تکے دیون والے بوتے تتھ پکڑن والا یعنی اندا بھی ہے سلیپری رستہ بھی ہے اور دونوں طرف دھکے دینے والے بھی کھڑے ہیں اور صرف اللہ ہاتھ پکڑنے والے ہے اس لیے اللہ کہتا ہے تیو نہیں میری مانو اگر اللہ کہتا ہے آگے کڈڑا ہے تو مان جاؤ کڈڑا ہے دوسرے کی بات مان مانو جو کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب اگر اللہ کہتا ہے یہ حرام تمہیں تنگ کرے گا تو مان لو تنگ کرے گا تمہاری نسلوں کو تنگ کرے گا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک پہ ہیں ز نے فرمایا اہل جنت کے جو کی ساری زندگی اہل جنت کے کام کرے گا دنیا گواہیاں دے گی یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ ہوگا ایسی بات کرے گا اسے کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھے گا منہ سے ایسا کلمہ نکال دے گا رب بادشاہ ہے وہ ہمارا مقروض نہیں ہے ہمارے سجدوں کا یہ ذرا سی بے نیازی ہے ہماری عبادتیں ہیں نا جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اتنی زیادہ بریک کی ضرورت ہے اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ تکبر میں کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں کہ وہ ساری اٹھا کے ہمارے منہ پر مار دی جائے دوسری جانب فرمایا کہ کوئی شخص اہل جہنم کے کام کرتا ہے ساری زندگی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہا جاتا ہے بس مرنا اور جہنم میں جانا ہے. ایسی نیکی کر جاتا ہے کہ اٹھا کے جنت کے وسط میں یعنی جو بہترین مقام ہے وہاں اسے ڈال دیا جاتا ہے اس بندے کے بارے میں مت پریڈکشن کیا کریں کہ کون جہنمی اور کون جنتی ہے فلا تو انفسکم سکوم تم تزکیے کے فیصلے نہ کرتے پھرا کرو کہ کون جنتی ہے کون جہنمی بیمن اتخاب اچھی طرح جانتا ہے کون کتنا نیک ہم یہی کہتے ہیں بڑی محنتیں کیتیاں نے انہوں نے پھر جا کے ان سے بچے مانگتے ہیں ہم لوگ یہ بہت بڑا وائرس آئی ہے یہ فلاں بڑا نیک تھا تمہیں کیا پتہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ خدا نے سب لوگوں کی تقدیر اس کے ہاتھ میں دی کس بات پہ وہ پکڑا جائے گا تمہیں کیا پتہ تو اپنی ذات پہ فوکس کریں میں کہا ہوں استغفار کو لازم پکڑ لیں حضور نے مر میں سو دفعہ سے بھی زیادہ استغفار حضور فرما رہے ہیں استغفار کرتے رہا کرو یہ ہر مرض کا علاج اور ہر ضرورت کے لیے کفایت کرتی ان ربا ربکم میں کان غفارا یورس السلم علیہ درارا یوم دد کم والے بنی نا جا اللہ کم جناتی ہوں یا جال انہارا اولاد بھی دے گا مال بھی دے گا فصل بھی اچھی ہوگی تم اس سے استغفار کرتے رہا کرو تو ہم یہاں امتحان دینے آئے ہیں ہمارے ساتھی چن چن کے اٹھائے جا رہے ہیں میں جب یہاں آیا تھا ان میں سے میرے واقف دوستوں میں سے اکثریت فوت ہو گئی ہے پہلی صاحب میں نماز پڑھنے والے تھے ایک ایک کر کے اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں بھرا ہوا باغ ملتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کون کون اس میں سے توڑ لیا گیا ہے اٹھا لیا گیا ہے اور ایک دن اسی طرح ہو دروازہ کھلے گا کاری نیف اس میں سے نہیں آئے گا یاد آئے گا آپ کو لیکن ہوگا نہیں کتنے دوستوں کے ساتھ ہم گئے ہیں جا کے غسل دیا مردوں کو اور اگلی بار وہی جو ساتھ گیا تھا اس کا غسل دے رہے تھے ہم وقت تھوڑا ہے زیادہ گزر گیا تھوڑا باقی ہے یوں سمجھ لیں کہ چھ راؤنڈس گزر گئے ہیں ساتواں راؤنڈ جا رہی ہے اور ہم نے اسی میں جو ہے وہ شیطان سے جیتنا ہے اور جنت میں جانا ہے اپنی ذات پہ فوکس کریں وہ انف کو خیر النفوں سے اولاد کی فکر ہے بیوی بی کی فکر ہے ان سب کی اپنی فائل ہے ان کا رزق ان کے رب نے ان کی فائل میں لکھا ہوا ہے ہم ان کو غریب بھی چھوڑ کر جائیں گے اگر عمارت لکھی ہوئی ہے تو اللہ پاک ان کو کروڑ پتی بنا دے گا آپ بھی فکر ہو جائیں ان کا رب ہے ہم مر رہے ہیں ان کا رب اور ان کا رازق ہے وہ موجود ہے لیکن اپنے لیے بھی اللہ پاک نے انفقو یہ مشورہ ہے خیر اللہ انفکم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ خرچ کر لیا کرو سارا انہیں کے لیے خرچ کرو گے وہ دعوانا الحمدللہ رب اللہ